مسمدیلا مستق فراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة الله وملائكته يصلون على النبي آ منو سلو السلیم تسلیم محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر دور دبا کر صلی اللہ, علی النبی و صلی اللہ علیہ وسلم حمب و اللہ حمد و عین کے بعد سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر کاری صرف اور صرف اللہ وفد اللہ شریح کے لیے ہے اور الحمد للہ ترالی میں سورہ نشرف تک کی آپ حضرات نے تلاوت سماعت کی اور کل کے درس قرآن میں آپ حضرات نے اٹھائیسویں پارے تک کی تفسیر سماعت کی تھی جس میں سے سورہ منافقوں کی تفصیل رہ جاتی تھی آئیے اس سورہ مبارکہ کے اجمالی خاکات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے خطرات کے محترم ندی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدین پاک کا نام یسرف تھا علماء نے اس کے کئی وجوہات بیان فرمائے ہیں کہ یسرپ کا معنی بیماریوں کا گھر ہلاکت کا گھر فسحات کا گھر پریشانی کا گھر وغیرہ وغیرہ یہ اس کے معنی پائے جاتے ہیں یسرف کے اندر دو قبیلے بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس مال اور اسباب بہت زیادہ تھا ایک اوف اور دوسرا خدرج یہ دو قبیلے آپس میں کئی سالوں سے لڑ رہے تھے ان کی لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کا بہت نقصان کیا اب دونوں کے دلوں میں حوث میں چٹکی بھری کہ کسی طریقے سے کوئی تیسرا فرد کھڑا ہو جائے اور ہم دونوں کے درمیان سلح کروا دیں سلح کے لیے دونوں راضی تھے لیکن اپنی انانیت اور اپنی عزت کے خاطر پہن نہیں کر رہے تھے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی شخص ہمارے سامنے تیسرا شخص کھڑا ہو جائے اور ہم دونوں قبیلوں میں سلح کروا دیں تو اس وقت یسرت کا ایک بہت ہی زیادہ مشہور شخص کہ جس کا نام عبداللہ بن ابئی تھا اور بعض اس کا نام عبداللہ بن سلوک لکھتے ہیں یہ شخص بہت نئی شعی اور زبان میں بہت چکنا قسم کا آدمی جس کو کہا جاتا ہے ہمارے اس میں یعنی بہت میٹھی باتیں کرنے والا بڑے سے بڑے لوگوں کو گویا کہ اپنے جیب میں اتار لینے والا اس قسم کی طبیعت اس کی تھی یہ شخص کھڑا ہوا عمر بھی اس کی کافی بڑی تھی داڑھی اس کی سفید تھی اس نے دونوں قبیلوں کے درمیان ایسی ترکیب کھیلی کہ دونوں میں صلاح ہو گئی اب جب دونوں میں صلاح ہو گئی تو دونوں قبیلوں نے اوس اور قدرت میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کا بہت نقصان کیا اور یہ دیکھیں کتنا نیک آدمی ہے اس نے ہم دونوں کے اندر صلاح کروا دی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کبھی مل کر اس کو یسرپ کا سردار بنا دیں یسرپ کا گویا کہ سردار بنا دیں اور ہم دونوں اس کی ٹرا کرے دونوں کبھی اس پر راضی ہو گئے انہوں نے اپنے گھروں سے اپنے محلوں سے سونا جمع کیا انہوں نے اپنے گھروں سے سونا جمع کیا دونوں نے خوب سورا سونا جمع کرنے کے بعد سرار کے پاس لے گئے اور کہا اس سے سونے کا تاج بناؤ اس سونے کا تاج بناؤ اور ایک تقریب متعین کی گئی کہ جناب جو سونے کا تاج بن جائے گا اس وقت عبداللہ بن اوبئی کو یہ کا گورنر بنا دیا جائے گا یہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا یہ کا حاکم اس کو بنا دیا جائے گا لیکن قدرت کو یہ کم منظور تھا یہ کو مدینہ بنانے کے لیے سرکار تشریف لانے والے تھے تو اگر آپ یعنی ہوا یوں ان دو قبیلوں میں سے کچھ لوگ خرید و فروخت کے لیے تجارت کے سلسلے میں مکہ پہنچے اور ان کی مراد سرکار علی اصلاۃ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور سرکار سے ملاقات ہونے کے بعد وہ دارہ اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو کر جب دوبارہ وہ یہ صرف پہنچتے ہیں تو وہ دین مبین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو سرکار کے کمالات بتاتے ہیں سرکار کو فضائل بتاتے ہیں سرکار کے طور و طریقے بتاتے ہیں سرکار کے اخلاق حسنہ بتاتے ہیں اب گویا ان کے قبیلے والے برادری والے تھے تو جو ان کی بات سنتا چلے جاتا وہ متاثر ہوتا چلا جاتا گرانی اب یہاں پر گویا سے ابئی جو تھا وہ بڑا خوش تھا کہ اب تو جناب میں یسرف کا گورنر بن جاؤں گا اب جناب گویا کے یہودیوں سے تو میرا ایسی رابطہ ہے اب یسرف پر بھی میری حکومت آ جائے گی تو گویا کے یسرف پورا ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا جا. اس طرف سے خیبر بھی ہمارے ہاتھ میں خیبر یہودیوں کے ہاتھ میں تھا خیبر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس طرف سے یہ صرف بھی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو گویا ہماری حکومت ایک منظم ہو جائے گی پھر یہودی آگے مسئلے کے لیے کوئی نئے عمل طے کریں گے تو ہم ان کی معامنت کریں گے ہم ان کی امداد کریں گے اب حضرات گرامی ہوا یو کہ عبداللہ اللہ بن ابئی پہلے شر نام کی بذات میں کر دوں عبداللہ بن ابئی تو دیکھیں ابئی کہتے ہیں باپ والا ابئی کہتے ہیں باپ والا تو دراصل اس کے والد کا کوئی نام نہیں تھا نہ والد کوئی تھا والدہ تو تھی تو اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ابن کے باپ باپ کا نام آتا ہے جیسا ابن فنا ابن فلاں باپ کا نام لکھا جاتا ہے تو دراصل اس کے باپ کا نام پتا نہیں تھا اس لیے ابن ابئی کے نام سے مشہور تھا باپ والا یعنی کوئی باپ تھا ہی نہیں تو لہذا باپ والے کے نام سے مشہور تھا اور بعض دفعہ اس کو اس کی والدہ کی طرف ندمت کی گئی سجوک عبداللہ بن کے نام سے سویات کیا گیا یعنی اس کا والد نہیں تھا اور یہ حلال النسدی نہیں تھا تو یعنی یہ شخص گویا کے اپنے ذہن میں جو ترکیبیں بنا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر یشرف کے اندر اپنی گویا کے حکومت کو چمکا دیں گے اور وہاں پر سرکار صلی اللہ و تعال علیہ وسلم کو حضرت گرانی ہجرت کا عیدن ہو جاتا ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ دیجئے اور ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیے سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑتے ہیں یہاں پر اوس اور حضرت کے بولو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم یسرب آ رہے ہیں یسرب میں تشریف لا رہے ہیں حضرات گرانی اب کیا مسلم شریف کے حدیث موجود ہے کہ سرکار علی صلاح وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عالم یسرب سے دور سے چلے آ رہے تھے تو یہ کے سارے لوگ اپنے گھر سے نکل گئے نجار کی بچیاں اپنے سے کی موجود ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے استقبال کیا اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم के کے قریب تشریف لا رہے ہیں اور की کی زندگی اور की کی زمین किस्मत قسمت پر कर کر رہی ہے अब اب دیکھو ایک ایسا شان والا آتا آنے والا ہے جو مجھ پر قدم رکھ کر میری تقویر کو پلٹ دے گا میری قسمت کو پلٹ دے گا یشرف کا کہنا یشرف کا مطلب تھا کہ بنجک علاقہ بیماریوں کا گھر نبی پاک علیہ وسلما جس وقت की کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اب یشرف کو یشرف کہنا حرام ہو جاتا है یشرف مدیرہ बन जाता है سرکار اب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدی مدینہ پاس میں تشریف لے آتے ہیں اب کیا تھا جو سرکار کے پاس آتا جو در جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے یہ بات عبداللہ بن اوبئی کو پتا چلی اس کے پارٹی کے کچھ لوگ پہنچے کہ جناب جو کچھ لوگ گویا کے مسلمان ہو کر آئے تھے نا ان کے ندی بھی آ چکے ہیں اب تو جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اب جا کیا جائے عبد بن اوبئی نے دیکھا کہ جناب اب گویا میرے سارے تازی ٹھنڈے ہو رہے ہیں اب میں گویا کے گورنر نہیں بن سکتا اب گویا کے میرے جو حیالات اور میں نے جو ذہنی پلاؤ بنایا تھا کہ میں یہاں کا گورنر بنی جاؤں گا اور یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اور کے بڑے بڑے مشوق والے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں حضرت کے قبیلے کے بڑے بڑے معتبر آدمی مسلمان ہو چکے تھے اور جو مسلمان ہو گیا تھا حضرات گرانی وہ سرکار علیہ السلام کے علاوہ اپنا حاکم کسی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا وہ سرکار کے علاوہ اپنا آتا کسی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا وہ سرکار کے علاوہ اپنا مقتبہ اپنا امام کسی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا تو گویا کہ عبداللہ ابئی کو اپنا شیشے کا گھر ٹوٹتا ہوا نظر آیا اس نے کہا اب کیا, کیا جائے اپنے بویا حوالین سے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اس کے دوستوں نے کہا دیکھو اب بازی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے جو لوگ تجھے سونے کا تاج پلانا چاہ رہے تھے نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا ترکیب کھیلی جائے کیا ہم ان سے گویا ان کی حکومت کو چھین لے تو حضرات نے یہودیوں سے مشورہ کیا یہودیوں کے ساتھ عبد اللہ بن ابئی کی میٹنگ ہوئی خیبر سے بڑے بڑے یہودی جو اسلام کے دشمن تھے وہ مدینے پہنچے اور انہوں نے خفیہ طور پر عبداللہ بن اوبئی کے مکان پر میٹنگ کی کہ کس طرح اس نبی کو یہاں سے ہلایا جائے اور کس طرح ان کو یہاں سے ہٹایا جائے ان کے تبلیغ کے کام کو کیسا روکا جائے تو یہودیوں کے بڑے جو سب سے بڑا ان کا پاپ تھا اس نے کہا دیکھو کہ عبداللہ بن اوبئی اگر تم چاہتے ہو کہ ان میں گھس کر تم انتشار پیدا کرو تو سب سے پہلا وہ کام تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم صبر کرو گے اپنے راز کو پاس نہیں کرو گے آپ جانتے ہو مسجدوں میں دس دس سال نمازے پڑتے ہیں لیکن پتا نہیں چلتا سوکھ صاحب ہے کون سمجھ رہے آپ اشارہ پتا نہیں چلتا سوزی جاتے کو بہت نماز پڑھی بےچارے سیدھے روڈ سے باہر نکل گئے لیکن حضرات گرامی جب دیکھا کہ لوگ مجھے مستقی سمجھنے لگے ہیں پرہیزگار سمجھنے لگے ہیں اب حضرات گرامی اپنا ہوا شروع کرنا شروع کر دیا اور حال کیا ہوا امام صاحب بھی اپنے ہو گئے مختدی بھی اپنے ہو گئے مسجد پر بھی قبضہ ہو گیا اپنی ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی تو یہودیوں نے مشورہ دیا کہ یاد رکھو استقامت کے ساتھ تمہیں کام کرنا ہو عبداللہ جنوبی نے کہا میں اپنی حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بتا مجھے کیا کرنا ہوگا کہا, تم جاؤ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو بہت سارے اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ ایمان قبول کرو خبر پڑھو ہاتھ بھی چومنا ان کو نبی بھی کہنا ان کو آقا بھی کہنا مدینہ کا سردار بھی کہنا اپنے جان مال کا محافظ بھی کہنا اور یاد رکھنا کہ جیسے ہی لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں اور جب تم نبی کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے نبی کے گویا کہ زیادہ محدین میں ہو جاؤ گے تو جو نئے مسلمان ہوں گے وہ تمہیں بہت پیار کریں گے کہ جناب یہ لگتا ہے بہت قریبی بندہ ہے اور تم پھر ان لوگوں پر اپنا وار کرنا شروع کر دینا اور ان میں گویا کے منافقت پھیلانا شروع کر دینا ان میں بغاوت کی فضا بلند کرنا شروع کر دینا تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھیے حضرات گرانی جس وقت ندی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے حاضر ہوتے پہلی صف میں عبداللہ بچا ہوتا پہلی صف میں خطبہ شروع کرنے لگتے حضور رک جائیے سرکار خاموش ہو جاتے وہ کھڑا ہوتا سرکار کے ہاتھ کو چنتا سرکار کے ہاتھ کو چنتا پھر لوگوں کو کہتا یہ لوگوں پر ایمان لو اب منافقت کر دیکھیے یہ نبی ہمارے لیے سڑا پار رحمت ہے تاکہ لوگ دیکھیں جناب کتنا بڑا عاشق ہے دیکھو پورے مجمع میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی تعریف کر رہا ہے نبی پاک کا ذکر کر رہا ہے اور پانچوں ٹائم اسی مسجد میں نماز بھی ادا کرتا ہے سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہو جاتا ہے سرکار کے سامنے سر جھکا کر باتیں بھی کرتا ہے گویا کہ یہ فیب اس کا کئی دن تک چلتا رہا یہ بات چلتی رہی کہ جب سرکار وال اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا ہلکا وسیع ہوتا جا رہا ہے تو سرکار نے ایک دفعہ خدما دیا اور سرکار نے مسلمانوں کو اطاعت کے متعلق بتایا اور فرمایا میرے صحابہ من اطامی فقط اطام جس نے میری اتاف اس نے اللہ کی طرح پھر سرکار نے من احدیم فقط احد جس نے مسلم محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی عبداللہ بینئی کو پوائنٹ مل گیا گرانی اب گویا کے جو سیدھے سادے مسلمان جو نئے نئے حلقہ اسلام سے وابستہ ہو گئے ان کو باہر لے جا کر کہنے لگا آج تو نبی پاک کی ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے کہا جناب کیسے سمجھ میں نہیں آئے تو کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نبی ہے نا نبی کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی جات کو پہلے رکھے اپنی جات کو بعد میں رکھے تو دیکھو آج انہوں نے خطبہ کیسا دیا انہوں نے کہا کہ جو کہ جو اللہ کی کرے گا پھر میری کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا پھر مجھ سے محبت کرے گا، تو انہوں نے اللہ, کی پر اپنی کر دیا، اللہ کی محبت پر اپنی محبت دیا. اللہ سید محمود رحمت اللہ نے تفسر روح میں لکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بدبخت آدمی تھا اس نے اپنے ساتھیوں میں یقین کرو جو منافق سرکار پر شرک کے فتوے لگاتے ہو اگر میرے اور آپ پر لگا دیں تو حضرات گرامی ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے اور نہ ہی ہمیں حضرات گرامی ان کے منافقت میں اور ان کے نفاق میں آ جانا چاہیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے جب یہ بات سرکار کو پہنچی کہ میرے خطبے پر تنقید اور مسفت شرک خطبہ اور وہ خود بے جو نبی کاتا ہے شرک ہوتا ہے جو نبی نور ہوتا ہے جس کے نور سے شر کی ظلمتوں میں اجالا پیدا ہو جاتا ہے اس نبی کو سر کہہ دیا گیا اب حضراتی گرانی یہ بات سرکار کو بہت بری لگی کہ جناب یہ بات سرکار کو پتا سب کہ یہ بات کون پھیلا رہا ہے لیکن سرکار سرکاری حکم حکمت عملی کے تحت اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے حضراتی گرانی ہوا یوں کہ جب کہ انہوں نے بات بویات ہر گری کے نکڑا بڑے نام کھڑا کر دیو محمد عربی نے اپنی اطاط کے اللہ کی تاخیر مقدم کیا دیکھو محمد عربی نے اپنی محمد کو اپنی, محمد کو اپنی محبت کو محمد یہ بات کر, کے ثابت کر دیا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسا کو خدا کہا تھا یہ اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہیں مار پتا چلا نبی تعظیم کو صرف سمجھنے والا منافق گرو ہے نبی تعظیم کو شرک سمجھنے والا منافقین کا گروہ ہے نبی کی محبت کو شرک کہنے والا منافقین کا گروہ ہے اس لیے تو امام اہل سنت نے کہا شرک سمجھے جس میں تاجی حبیب اس برے مذہب پر لامت کی کہ جس میں نبی کی تعظیم شرک ہو جائے وہ مذہب کا تعظیم نہ ہو وہ مذہب ماری کے وجود میں کیسا آئے گا اب رات گرانی جب ان لوگوں کے دلوں میں یہ گویا کہ کہ بن رہا تھا کہ نبی پاک نے تو غلط کر دیا کچھ گویا کہ مسلمان پریشان ہونے بھی لگے کہ جناب یہ باتیں کس قسم کی ہیں یہ باتیں کس قسم کی ہیں اب ان کے دلوں میں یہ یہ خیالات دیکھنا شروع ہو گئے کہ نبی نے آخر اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر مقدم کیوں کیا لیکن وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے تھے کہ نبی کی محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے تھے کہ نبی کی کتاب کی اللہ کی تعداد ہے اللہ کی تب نبی کتاب نبی کتاب اللہ کتاب وہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے ہم رات گرامی جب بہت زیادہ انتشار پھیلنے لگا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتار دی اور اللہ نے فیصلہ کر دیا حبیب یہ تو کہتے ہیں کہ جو تیری تعداد کرے پھر میری تعداد کرے یہ جملہ ان کے نزدیک شرک ہے میں میں خدا ہو کر کہتا ہوں وہ میں رقیل رسول فقرتا جس نے رسول کتاب اس نے اللہ کی کتاب سن شروع کر رہے تھے اللہ نے تو وہی قرآن مطار دیا. تم کہہ رہے تھے کہ رسول کتاب اللہ کتاب کی پر کیسی فوقیت پا گئی تو دیکھو اللہ خود کہتا ہے وہ ہمیں یسین رسولا فقب جس نے رسول کی تباہ کی اس نے ہی تو اللہ کی تعباد کی اب رات اب بولا کہ منافقین گویا تھوڑے تھوڑے زرید ہونا شروع ہو گئے اور خوار ہونا شروع ہو گئے اب مسلمان ان کے قریب نہیں جاتے تھے گویا کہ اب انہوں نے ایک دوسری ترکیب کھیلی اور دوسری ترکیب کے اندر انہوں نے نے بات کی کہ سرکار سرکاری دفعہ غذب مریسی ہم سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے وقت سرکار ایک آپ سنیے یہ بہت خطرناک وارسا مفسرین لکھتے ہیں اگر سرکار اس واقعے میں خود موجود نہ ہوتے تو دونوں طرف سے مسلمان صبح ختم ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی آگ جو اس منافق نے لگائی تھی وہ اس غزلے میں لگائی تھی واقع سنیے سرکار غزلے سے لوٹتے ہیں اور ایک کنویں کے قریب سرکار نے لوگوں سے کہا کہاں سے کہاں پر خیمہ بند ہو جاؤ تھوڑا آرام کرتے ہیں جنگ کی تھکن ہماری اتر جائے پھر ہم مدینے چلے جائیں گے اب اللہ تب گرامی دیکھیے سارے وہاں پر موجود تھے حضرت وہاں پر پانی کے لیے پہنچا اور وہیں خلیف بھی پہنچا اب دونوں گویا پانی لگے دونوں کی توتلاک ہو گئی حضرت گرامی حضرت عمر کا جو غلام تھا وہ بڑا طاقتور تھا اس نے جب اس کو گھسا مارا تو وہ زمین پر گر گیا اور گرنے کے ساتھ اس نے کیا حرکت کی تاکہ اور کھڑے ہو کر کہنے لگا اے میرے انسار بھائیو جلدی آؤ اس مہاجی نے مجھے مار دیا جب وہ غلام کر گیا اس غلام نے کہا یہ اتنے سارے انسار کو بلا رہا ہے ابھی سب آ جائیں گے تو مجھے مار ڈالیں گے اس نے کیا کیا اس نے اے سارے میرے مہاجر تم سارے آ جاؤ. ورنہ یہ مجھے مار دیں گے یہاں پہ سارے مہاجر پہنچ گئے گروہ جس کے درمیان سرکار نے بھائی چارگی کی سزا کو گرم کیا تھا وہ آپس میں دست و گرفت ہو کر ختم ہو جاتے یہ خبر سرکار کو خیمے میں پہنچتی ہے راوی کہتا ہے سرکار کے سر پر نہ تو چادر تھی نہ پاؤں میں چپل تھی سرکار لنگے اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے اور سرکار نے کہا کہ زمانۂ جہلیت کی رسم کو تم تمہارا سم تم کو تم تمہارا زندہ کہتے ہو میں تو اسی لیے آیا تھا کہ تمہارے دنوں سے تعصب اور نفاح کو ختم کر دوں گرامی اور, اور لکھتے ہیں کہ سرکار نے بیت وقت پانچ کر جو وہاں پر خطبہ احساس فرمایا اس خدبے نے فتمے کو دبا دیا اس خدبے نے اس فتنے کو دبا دیا عبداللہ بن بھی نے کہا کہ سب سے اچھا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا اب دیکھیے اس نے دوسری ترکیب کیا کی ہر راتی یعنی خود جو انسار تھے ان کا دل پھر بھی دکھا ہوا تھا سرکار کی بات تو مناسب صدق میں کہہ دیا تھا کہ یار سلا ماجی ہمارے بھائی ہیں ہم سے غلطی ہو گئی غلام نے بھی غلطی کا تصور کر لیا اور دونوں میں سنا ہو گئی سرکار نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اب عبداللہ بن ابئی ایک اور جگہ پر پہنچا گویا کہ منافقوں کے, کے خیمے میں جمع کیا اور خیمے میں جمع کرنے کے بعد اس نے کیا لفظ کہے سنو اس نے کہا او انسار دیکھا آج ایک مہاجر غلام نے تم کو مارا اب دیکھیں کیسا آگ لگاتا ہے ایک مہاجر غلام نے تم کو مارا آج غلام تم کو مار رہا ہے کر یہ تم سے پورا تمہارا مدینہ لے لیں گے تمہارا پورا شہر لے لیں گے تم ان پر اتنے رحیم بن گئے کہ اگر تمہاری چار چار بیویاں تھیں تو تم نے دو کو طلاق دے دی تاکہ ہمارا مہاجر بھائی اسے شادی کر لے تمہاری اگر دو گھر تھے تو تم نے ایک گھر مہاجر کو دے دیا ارے تم نے تو ان کو کھلا پلا کر تگڑا کر دیا ہو اور اپنے پیچھے تم نے ان کو مست کر دیا ہو مناسقین کا ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے عبداللہ بن ابئی سے کہا کیا کرنا چاہیے اب اس نے آگ دوبارہ کیا کرنا چاہیے تو حبرات قرآن کہتا ہے جو بن اللہ اوبئی لفظ کہا تھا اس کا طرف اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ الى مدینہ پہنچیں گے نا تو ان ذلیلوں کو عزت والوں سے نکال دیں اس نے صحابہ کران کو کہا اور ایک روایت میں تو ماض اللہ اس نے سرکار کا نام لے کر جو امام حسین کے سر کو جب جبیدی یزید, لے جا رہے تھے تو اس وقت گویا کے ابن زیاد جو حضرت امام حسین کے دانت میں گویا کہ لکڑی مار رہا تھا تو ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تیری ماں تجھ پر روئے میں نے ان لبوں کو دیکھا ہے کہ سرکار چوسا کرتے تھوں تو ان کے زبان پر لکڑی مار رہا ہے تو وہ صحابی حضرت زید بن رقم اس وقت ان کی عمر کم تھی اور وہ زبان تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے عبداللہ بن نبئی سے کہا تو زمین تیرا خاندان زمین تو نبی کو ذریع کہتا ہے اور ان کے سر پر تو جہاں میرا رکھا ہے تو نبی کو ندیل کہتا ہے وہ اپنا عزت مانے سمجھ کر میں بھی جا کے سرکار کو بتا کر آتا ہوں کہ اللہ یہ آپ کا ہاتھ سننے والا یہ پک منافق ہے یہ آپ کا ذکر کرنے والا پک منافق ہے اس نے آپ کو ندیل کہا حضرت کہ بہت زیادہ غصے سے کاپنے لگے اور حضرت پہنے پہنچے حضرت فاروق اعظم کے پاس اور فاروق اعظم کو یہ بات بتائی تو فاروق اعظم جیسا حیرت صحابی اور سرکار کا تن منڈن کرنے والا اس بات کو کیسا برداشت کر سکتا تھا فاروق اعظم نے تلوار نکالی سرکار سے اجازت لینے کے لیے پہنچے اور کا باعث بن جائے گا اب گویا کہ میٹنگ قائم کی گئی یاد رکھیے میٹنگ قائم ہو گئی اس میں مقدمہ پیش کیا گیا حضرت عمر نے کہا عبداللہ اللہ بین تم نے سرکار کو صحابہ کو یہ لفظ کہا زلیل کا لفظ قرآن کہتا ہے صحابہ کو اس نے صحاب کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا اپنے آپ کو عزت والا کہا صحابہ کو اس نے زلیل کہا مہاجندہ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کی اس نے کہا میں نے کب کی میری سفید داری پر یقین کیجیے میری بزرگی پر یقین کیجیے حضرت بن زیدم کھڑے ہوئے کہا اس رب کی قسم جس نے میرے نبی کو نبی بنایا ہے میں دبائی دیتا ہوں کہ اس نے میرے کام سامنے کہا اب دیکھیے اس نے کیا کہا ارے ایک جوان بچے کی بات تم مان رہے ہو میری سفید داری پر تمہیں ترس نہیں آ رہا میری حقانیت تم قبول نہیں کر رہے ہو سرطار دالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ درگزر کر دیا مسئلہ جب درگزر ہوا قرآن کی آیت پر گئی حمیف زید جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یہ بڑی جھوٹ بولتا ہے جب قرآن کی آیت پریوں نے واقعی میں تمہیں زمین کہا اب سابا سرام نے پکڑا اس کو اور کہا سرکار سے معافی مانگو اب دیکھیے عبداللہ بن بین نے کیا کہا ہم کہتے ہیں نا آؤ نبی یہ پاک کے قدموں میں قربان ہو جا سب کچھ مل جائے گا تو آج کل کے منافق کہتے ہیں لو شرک کہتے ہیں نبی کو خدا بناتے ہیں یہ عقیدہ دیکھیے سارے بد عقیدے بھی وراثت میں آتے ہیں اچھے عقیدے بھی وراثت میں آتے ہیں یہ آج کی پیداوار بھی پرانا چلے آ رہا ہے حضرت کی نبی کی تعظیم کو جس نے شرک کہا تھا وہ بھی پرانا چلا رہا ہے آج اسی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اسی کو بڑھایا جا رہا ہے اور نبی کی تعظیم کو صحابہ نے منوایا تھا آج اسی کو بھی الحمد فروغ دیا جا رہا ہے تو اب دیکھیے عبد اللہ بھی اوبئی جب اس کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں نے ایمان لایا اب سنو کیا کہتا ہے تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں نے ایمان لایا تم نے کہا زکات دو تو میں نے زکات دیا اب تم کیا کہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں یعنی <تصفح> <تصفح> yani اس نے معافی کو سجدے سے تعمیر کیا معافی کو آج دیکھے پوری پوری حرکت گھر جا کے ایک دفعہ پڑھیے گا اور آج چل کے معاشرے پر نظر ووٹ گا بغیر کسی شکوپن کا تاریخ سارے فرقے اس کو اس کے اندر ہلاکت سکتے ہیں ان کی اصل کو تو گویا کہ سرکار کی معافی ہم اگر سرکار کے سامنے معافی طلب کرتے ہیں تو آج ہمیں کہتے ہیں انہوں نے سرکار کو خدا بنا لیا ہے تو یہ غلط خیال اور یہ خدی خیال سب سے پہلے عبد اللہ مبئی کے گھر میں آیا تھا جو آج ان کی اولاد خیال کو فروغ دے رہی ہے ایمان لایا تم نے کہا دکا دو میں نے چاہتے ہو کہ میں محمد کو خدا کہہ دوں میں یہ نہیں کر سکتا میں محمد کو سجا نہیں کر دوں میں اب اللہ نے قرآن کی آج پر دی حبید و تعالو حبید جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ کیوں آؤ استغفر پر رسول اللہ تاکہ رسول تمہاری اشفاق کرے تاکہ رسول تمہاری شپاط کرے ہم بھی اگر یہ نمبر پر کہتے ہیں آؤ رسول تمہاری شپات کرے تو ہم سے کہتے ہیں انہوں نے خدا کو بلا دیا ہے ہم سے کیا کہتے ہیں خدا کو بلا دیا ہم نے کہا یہ خیال بن ابئی کے ذہن میں آیا تھا میں آج کتاب پڑھ رہا تھا عبداللہ بن باز کی عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کی ان کی کتاب میرے پاس ہے جو دیکھنا چاہتا ہیں دیکھ سکتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا کافر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفات کے طور پر پیش کرے اور یہاں پر اللہ کہتا ہے نبی کی شفاعت کے بھی ہے تو تمہارے گناہ آپ نہیں ہوں گے اور نبی کی شتاب کو سب سے پہلا خود عبداللہ بن بین نے سمجھا تھا تو ان کی ضروریت جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں تو رسول جب اللہ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہاری شفاط کرے تو یہ کیا کرتے ہیں لو روس یہ اپنے سروں کو مار کر چلے جاتے ہیں حضرات گرامی تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کہتا ہے کہ رسول تمہاری شپاب کرے اور جو شتاب کو شک کرتا ہے اس کے منافق ہونے میں کیا شک ہے اس کے حضرات جانے کافر ہونے میں کیا ہے بخاری کی متبادر حبیث سے موجود ہے قرآن کی نسب موجود ہے کہ رسول پاس شفاف فرمائیں گے صحابہ شفا فرمائیں گے حادیِ قرآن شفاف فرمائیں گے اللہ ادم کیا فرمائے گا اور یہ ظالم اپنی کتابوں میں حادیوں کو گمراہ کرنے کے لیے رسالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو رسول کو شاخ مانے وہ تو پکا شرک ہو جاتا ہے میں نے کہا تیری مانوں یا قرآن کی مانوں کس کی میں مانوں قرآن کو کہتا ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ ہے اور جو رسول کے پاس آکر سپا مانگتے وہی مسلمان اب <سلام> دیکھیے صحابہ اور یہ نبی معاذ اللہ سماج اللہ جس نے غلط لفظ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسکین دی اور کہا محبوب یہ خود ذلیل ہے تیری ذات پر کوئی فرق نہیں آتا محبوب ولی اللہ عزت ولی ارے عزت تو اللہ کے لیے عزت اس کے رسول کے لیے ہے عزت تو مسلمانوں کے محمد کے غلاموں کے لیے ہے المنافقین لا لیکن منافق کی اولاد اس بات کے لیے نہیں رکھتی ان کو سمجھ نہیں آتا اب دیکھیے منافقین نے صحابہ کو کیا گالی دی تھی کیا کہا تھا زریل کہا تھا نا یہ لفظ ذریع کس کے تھے عبداللہ اللہ بن ابئی کے ٹھیک ہے اسماعیل دہلی صاحب کی کتاب ہے تقویت الامان میں واضح انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ چاہے بڑے سے بڑا مخلوق ہو اور ظاہر صبح ہو سرکار ہے لکھتے بڑے سے بڑا مخلوق ہو یا اللہ کا کوئی قریب ترین فرشتہ ہو اس کی حیثیت اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذریع ہے مہازلہ مہازلہ مہاضل کہتے تقلیت المان پڑیے ایمان ملے گا سارا مسئلہ قرآن سے میں کہتا ہوں اس وقت لاکھوں انٹرنیٹ پر بیان سن رہے ہیں میں سارے علماء سے اور ان کے مترین سے اور متقدین سے پوچھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ مقرب ترین فرشتہ جو دجبری ہے اور بڑی مخلوق جو حضرت آدم سرکار ہیں تو گویا کہ ان کو چمار نہیں کہتا ہے اللہ کی نظر میں چمار کی کوئی عزت ہے کہتا چمار سے زیادہ جلیل ہے ماد اللہ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی آج کا خلاصہ ہے یہ کون سی حدیث کا خلاصہ ہے مومنوں آج تو دور ایسا آ گیا کہ اگر میں سچ ابھی کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تنقید ہے اور جنہوں نے نبیوں کو فرشتوں کو لکھا لوگ آج کو شہید کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو حضرات گرامی کیوں یہ ہماری وجہ سے کہ ہم نے حق کہنا چھوڑ دیا جھوٹوں کو شہ مل گئی اور آج جھوٹے سفر جھوٹ بیان کرتے ہیں آج بھی اسماعیل دہلوی کی وہ کتاب تقبیر جو حضرات گرامی ہمارے مخالفین کا سب سے بڑا محتبہ امام کہلاتا ہے کہتا ہوں نہ تو میں اس پر تنقید کر رہا ہوں میں غیرت ایمانی سے آپ کو, کو انصاف پسند بناتا ہے. آپ کی میں سوال کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ جو کہے کہ ضرور ہے ماد اللہ ما وہ خدیش کی منافقت میں اس کے کفر میں کوئی شک ہو سکتا ہے مجھے پتا چلا میں نے مودودی کے بارے میں جب درس دیا اور ابھی بھی دے رہا ہوں تو کچھ لوگوں نے ہمارے مسجد سے اہم لوگوں کو آ کر شکایت کیلے شاہ صاحب نے بہت غلط بات کی شاہ صاحب کوئی بدماش تو نہیں ہے جو آپ دور سے باتیں کرتے ہو یہ میرا کمرہ یہاں پر آ کے کر بات کرو کوئی میں بدماش نہیں ہوں کوئی افسلاح میرے پاس نہیں ہے کھلی عدالت ہے آپ آؤ بات کرو اگر متعصب نہیں ہو چور نہیں ہو تو اگر حق کو قبول کرنا چاہتے ہو تم نہیں آتے مجھے بلکہ اکیلا آتا ہوں کتاب لے کر آتا ہوں انٹرنیٹ پر سارے بیانات محفوظ ہیں ایک حوالہ غلط ثابت کر دو آج میں امامت سے استعفی دوں گا ایک حوالہ غلط ثابت کر دو اور اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کو بھی غلط ثابت کر دو میں کہتا ہوں کل سے انشاءاللہ نماز میں نظر بھی نہیں آؤں گا حضرات گرامی یہ کہ پیچھے جا کر لوگوں میں کتنا پھیلانا یہ تو عبداللہ بن بینی کی طریقۂ عمل تھی جو پیچھے جا کر طریقہ پھیلاتے تھے لیکن حضرات گرامی ہم الحمدللہ تھا فاروق آدم کی خیر پر ہیں کہ ڈنکے کی پیاز پر حق کو بیان کرتے ہیں اور یہ جذبات نہیں یہ ایمان ہے جس کے اندر یہ حل کرنا ہو مسلمان نہیں کہ جو نبی اب پاک کے خیال میں جس کا خون جوش نہ میرے وہ کیسا مسلمان ہے تی محمد سے وفا تے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں آج ہمیں محبت آج ہماری محبت بچوں سے ہو گئی دیدیوں سے ہو گئی مال سے ہو گئی تو کیا ہوا دل مربار ہو گیا زبان بند ہو گئی گرامی اور ہم ڈھول گئے کہ مرنے کے بعد یہ نوٹ نہیں بخشوائے گی مرنے کے بعد یہ بیٹا نہیں بخشوائے گا مرنے کے بعد بیوی نہیں بخشوائے گی مرنے کے بعد جو بخشوائے گا وہ نبی ہے <todic> ارے میں چاہتا ہوں زندگی دو دن کی ہے مسلمانوں قرآن ہر بندہ جانتا ہے ہزار دماغے پڑے جاتے ہیں قبرستان میں بڑے بڑے شہ سوار مٹی میں مل چکے ہیں گزری ہے, ہے, ایس ہے, ہے حضرات ایسی ہو کہ جب آپ دنیا سے چلے تو میں مرد مجاہد تھا اور منافق کہے چلو جان چھڑ گئی نبی کی تعریف کرنے والا گیا حضرات گرامی تو گویا کہ منافق کا کون بھی آپ کے لیے شتاب کی دلیل بنے اور مسلمانوں کی دعا بھی آپ کے لیے شتاب کی دلیل بنے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا را بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا کیجئے خدا نبی پر تن من دھن قربان کرنے کی اپنے اندر عادت بھی پیدا کیجئے میرے عزیزوں یہ باتیں اس وقت شیطان ہمارے دل دماغ میں اتارنے نہیں دیتا لیکن جس وقت اسرائیل ہمارے حالت کے سامنے موجود ہوں گے ہم کہیں گے کاش ہماری زندگی نبی کی جی محبت میں کاش یہ جان جو آج مال کی محبت میں جا رہی ہے آج یہ بیوی کی محبت میں جا رہی ہے آج یہ دنیا کی محبت میں جا رہی ہے کاش یہی جان نبی پاک کی محبت میں چلے جاتی کاش یہ جان نبی پاک کے دین کی فکر کی محبت میں چلے جاتی کاش یہ جان نبی پاک کے دین کو پھیلانے میں چلے جاتی کاش یہ شان نبی پاک کی رفت کو بیان کرنے میں چلے جاتی وہ رات گرامی یہ موت ہمارے لیے اشتہار کا سب سے بڑا مقام ہوگا ورنہ یہ موت ہمارے لیے بہت بڑی برائی کی بات ہوگی تو میں آپ سے لیے کہتا ہوں دور دور سے بھاگ کر کسی سے شکایت مت کرو میں یہیں پر بیٹھا رہتا ہوں فقیر آدمی ہوں گرامی نہ تو باڈی گارڈ میرے ساتھ نہ کوئی ایسی بات ہے آئیے مجھ سے کر دیجئے کہ جناب آپ نے انٹرنیٹ پر جا رہا ہے آپ سامنے نہیں آ سکتے ای میل کر دو کھلی عدالت ہے صرف میں ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں اور دنیا کا کوئی سٹا مجھے سچ بولنے سے روک نہیں سکتا الحمدللہ کسی کی ماں انشاءاللہ میرے رگ میں الحمد للہ جب دعویٰ سید کا ہے تو مجھے اپنے نصب پر فخر ہے کہ میرے رگوں میں اسی نبی کا خون ہے اور سچ بولتے ہوئے میرے امام حسین نے کربلا میں جان دی تھی تو اللہ رب العظت ان کے ہی طریقے عمل کی توفیق عطا تعاف رائے چاہے کوئی اس کو مذاق سمجھے چاہے اس کو کوئی جذبات سمجھے چاہے اس کو کوئی اور سمجھے لیکن حضرات اگرانی اس وقت ہم محض خلوص اور نبی پاک کے لیے ہم آئے ہیں اور انہی پر جان اگر چلی جائے تو حضرات گرامی یہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی جو نبیوں کے گستاخ ہیں ان سے محبت مت رکھیے اپنے ایمان کو بچائیے دیکھو کتنی کھلی کھلی عبارتیں ابھی آ جائیے کمرے میں میرے پاس ابھی کتاب موجود ہے جس میں صاحب لکھا ہے کہ بیوی سے اگر مجامعت کرتے ہو تو اس سے بہتر بنا کا خیال آ جائے پھر لکھتے کہ اگر اگرے کا خیال آ جائے یا بی سے نجامت کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز تو گویا ہو ہی جاتی ہے لیکن نبی کا خیال آ جائے شیخ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی میں آپ کو قسم دیتا ہوں ابھی آ کے میرے کمرے میں کتاب دیکھ لوں گرانی میں آپ کے سامنے حق نہ بتاؤں تو کل یہی ممبر میری گرفت کرے گا کل یہی منسب میرے گلے میں آ کے اٹک جائے گا اور الحمد للہ اگر میں آپ کے سامنے بپان کے دال ہنس بتاؤں اور اس وقت اگر کسی کا دل تھوڑی بیٹھ چڑے گی نبی کی محبت میں مچل گیا تو سمجھ جاؤ مففیت ہوگی سمجھ جاؤ مففیت ہو گئی اس لیے شاعر مشرق سواہر بڑی تاریخ بات کہہ گئے کہ کی محمد شی وفا نے تو ہم تیرے ہیں نہیں کی تو کچھ بھی ہو تو ہم تیرے نہیں کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو دعا کی اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دور بات کر لیجیے اس کے بعد انتیس سو پاریخ ابتدائی پورے ملک ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے پیغام کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا اس سورہ مبارکہ کے متعلق سرکار نے فرمایا سورہ مبارکہ کل قیامت میں شفاعت کرائی گی اور وہ کہتے ہیں کسی کے لیے شفاعت کے ذریعہ ڈھونڈنا شرک ہے حالانکہ سرکار فرماتی سورہ مبارکہ شفاعت کروائے گی ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر خیمہ نفر کیا قریب میں قبر تھی انہیں پتا نہیں تھا اور اچانک وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنا شروع ہوئی وہ دوسرے دن سرکار کے پاس پہنچے ارد کیا رسول اللہ ہم نے قبر کو دیکھا ہے وہاں سے گویا کہ قرآن پڑھنے کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی سرکار اسلام نے فرمایا بے شک یہ سورہ مبارکہ جو شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس پر آجاد جہنم اور آزاد قبر بھی ہوگا تو دعا کی اللہ رب اللہ جب کی سورہ مبارکہ پہ عمل کی توفیق فرما اس کے بعد پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد حضرت نلو علیہ السلام سورہ الح کا بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت نو علیہ السلام بڑے مظلوم قسم کے نبی تھے ان کا بہت ظلم کیا گیا اور بہت ستایا گیا ان کو ان کا بیٹا تینان کافر تھا اور اس نبی ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا پتہ چلا جو نبی کی بات کو تسلیم نہ کرے چاہے وہ بیٹا اس کی بات نہیں مانی جاتی تو عرب والوں کی بات کیسے مانی جائے گی جب تک کہ وہ نبی کی بات کو نہ مانے نبی کے طور و طریقے کو نا پیش کرے تو لہٰذا کوئی علاقہ شریعت میں حجت نہیں ہے کوئی رشتہ شعت میں حجت نہیں ہے شریعت میں حجت ہے نبی کی طباہ نبی کی تاج تو نبی کی تاج کے تحت جو ہوگا تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کو مانتا نہیں تھا اور وہ کافروں کے زمنے میں شمار ہوا یہاں پر صرف مختصر طور پر میں حضرت نوح کا ایک علم بتانا چاہتا ہوں حضرت نو علیہ السّلام کو تبلیغ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے تو آخر میں آپ نے بدعا کی بد کیا, کیا؟ مولا ان تمام کو اور اس زمین پر ایک کافر کو بھی مت چھوڑ. نہیں چھوڑ. تو نہیں چھوڑ. تو کہتے اس لیے کہ اگر تو ان میں سے کسی کو بھی چھوڑے گا تجربہ جتنے پیدا ہوں گے سب کافر اور فاجر ہوں گے اور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے تو دیکھیے ہم سامنے جو شخص کافر ہے اس کو تو کافیر کہہ سکتے ہیں لیکن شاید اس سے اولاد نہیں پیدا ہو جائے اس کو تو کافر نہیں کہہ سکتے نا اس سے جو پیدا ہو گئے اس کو تو کافر نہیں کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے تو نبی کتنا محتاط ہوتا ہے نبی کس طرح کہے گا تو اس سے اولا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ نظریں اس سے فرمائی تھی کہ وہ کافروں کی پشتوں میں دیکھ رہے تھے کہ ان سے جو اولاد در اولاد در اولاد پیدا ہوگی ساری کے ساری کافیر ہوگی اور یا اللہ ان سب کو تو کر دے ایک سے جو بھی پیدا ہوگا فاضر تو فارا وہ فاضر اور کافر ہی پیدا ہوگا تو یہاں ہے تو علیہ السلام کی نظر وسط کا عالم ہے کہ وہ اپنے امت کے جتنے کفار ہیں ان کو جانتے ہیں اور ہم راتے گرامی جب نبی کافروں کو جانتا ہوگا تو اپنے چاہنے والوں کو کتنا جانتا ہوگا تو نور علیہ السلام کی نظر وسط کا یہ عالم ہے تو میرے آکا کی کیا شان ہوگی ایک دفعہ دور پاک پات کر اور اسی کے آگے میں آکا علیہ السلام کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ میں سرکار نے سلاق السلام کی احمد بتانا چاہتا ہوں سورے جن کی ابتدا ہوتی ہے جنہوں نے سرکار کے کلام کو سماپت کیا اور انہوں نے اپنی جماعت میں جا کر کہا کہ آج ہم نے جو ہے کہ وہ بہت زبردست کلام سنا فرم جنہ سنی قرآن نہ جب ایک عجیب کلام ہم نے سماپت کیا اور انہوں نے سرکار نے سلاق اسلام سے ملاقات کی اور وہ مسلمان بھی ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اس سوریہ مبارکہ کی تصویر مولانا لکھتے دفعہ کافر اپنے اور تم بالکل خوش ہو گئے آج تو بھ کو کے پاس گئے تاکہ سکا کو لائے اور کہاج کھانا کہ بات نہیں کر سکتا یہ بات کر کے بتا رہا ہے ان کے آنے سے پہلے ایک جن سرکار کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور جیسے باتیں شروع ہوئی اس نے کہا، چلو شروع ہو جا بات کرو بے وقوف کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ نبی تو تمہیں صحیح کہتے ہیں نبی تو تمہیں صد بتاتے ہیں کہ جناب اے خدا کو مانو تین سو ساٹھ خدا کو مت مانو پھر کیا تھا تاریخ پڑھیے کی دھلائی کی حضرات کو توڑ پاہ دیا اور سرکار کی حضرات ان کی عقل پر حیرت کرتے ہوئے اور لا اللہ باللہ العلی رعظیم کہتے ہوئے سرکار علیہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو علی خلاط اسلام کے ایک علم اس وقت کا بیان کیا گیا اور اعلان فرما دیا گیا فدا یوز ہر والا غیبی حدا کہ اللہ کی شاعر ہے کہ وہ ایسی جلالت والا مالک ہے کہ وہ اپنے پوشیدہ رازوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا کسی کو اپنے غائب کی خبر نہیں دیتا اللہ رسول لیکن وہ اپنے پسندیدہ پسندیدہ رسولوں کو اپنے رازوں سے واقف کر دیتا ہے ان کو غیر فرما ہے اب وہ کتنا ظالم ہوگا جو کہے گا قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ ندیوں کو غیر نہیں دیا جاتا وہ میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں جناب عالم الغب اللہ غیب احدا اللہ رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ غیر کی باتوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اس کو غیر کی خبر دے دیتا ہے اور اس کے آنکھ میں جس قیامت کے واقع ہونے سے آپ ہمیں بار بار ڈرا رہے ہیں وہ لا کر دکھائیے ان کو جواب دیا گیا کہ قیامت آنا کوئی کھیل سماشا نہیں وہ ایک دن آئے گا اور وہ اس انداز میں آئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسرافی علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہوں گے اور وہ یہ ناخن کو رگ لیے آہستہ آہستہ آواز ہوتی ہے اور یہ آواز بڑھتی چلے جائے گی بڑھتی چلے جائے گی اللہ ماں فرمائے اور اتنی بڑھے گی اتنی بڑھے گی کہ اس آواز سے آسمان پھٹ جائے گا اس سے دیواریں پھٹ جائیں گی اس سے حضرت جرانی مکانات سب ٹوٹ ٹاٹ کے رہ جائیں گے اس کے پہاڑ پھٹ جائے گا اس سے سمندر میں آگ لگ جائے گی پھر کیا ہوگا حضرت جرانی گویا اس قدر پھونکا جائے گا کہ حضرت علیہ السلام خود بھی انتقال کر جائیں گے اور اس وقت صرف اللہ کے رابع کو نہیں صرف اللہ ہوگا اور اللہ رب ارشاد کیا فرماتا کل منالی آسان ہر چیز فنا کر دی جائے گی ویب کا ودو رب دے کا اور اس بچتے غم کی اکیلی ڈاک ہوگی جو جلال کا مظاہرہ فرما رہی ہوگی اس کے بعد اللہ رب حرب البا دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور حضرت اسرافیل گویا کے سور پھونکیں گے اور زمین میں جو قبرستان جو بڑھتا تھے حضرت گرامی ان سے گویا کے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور اٹھ کر محشر میں جس کو آرافات کا میدان کہا جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ حاجی حضرات نے اس جگہ کی زیادہ کی ہے اور وہاں پر دعاؤں کی بڑی مستجابات دوا ہے حضرات گرامی وہاں پر سارے گویا کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور حشر کا کر دیا جائے گا میں گا؟ کہتے ہیں کہ جناب اللہ اور اپنے درمیان کسی کو شفا کا ذریعہ بنانا ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا سزا فرماتے ہیں میں تلس پر ہوں گا عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں پر نہ پا سکوں تو یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا سکار اسلام نے شاہ فرمایا میں تمہیں میدان پر مل جاؤں گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میدان پر نہ پا سکوں تو آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا سکار نے فرمایا میں کاسر پر اپنے غلاموں کو پانی پلاتا رہوں گا اور یاد رکھو میرے صاحب ان تینوں علاج کے پلاوا میں کہیں پر نہیں ہوں گا کہیں پر اپنی امت کو وہاں بخشوا ہوں گا کہیں کسی کی رہا ہوں گا کہیں کسی کو کرا رہا ہوں گا تو نبی پاک کا مقام ہے اللہ اور یہ یہ اختیار سرکار کو اللہ میرے محبوب یا سوال کر پورا کیا جائے گا مولا میرا سواج سے یہ میری امت کو بخشی میری امت کو رکھ دے پھر سٹار سرام شفاعت قبرا کی کنجی آپ کو دی جائے گی اور شفاعت شفا کے دربارہ میرے نبی کھولیں گے اور شفاعت قبرا کا دربارہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے <سلام> سے اور جنت سے کیا مطلب اے دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ ان شاء اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں پوری زندگی نبی پاک سلمان بردانی کرنے کی توفیق اور ان کی محبت میں ہمیں خاتمہ ایمان نصیف فرمائے اور کل قیامت کے دن اس نبی مختار گویا کے سرور کائنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفا ہمیں نصی فرمائے اور کل قیامت کے دن منافقوں کو بتا دیا جائے کہ دیکھو آج پتہ چل رہا ہے کہ اہم سنت کا ہے بیڑا نظم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی وہ جہنم لے گیا جو سے مستغنی ہوا ارے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی جو آ کے جی اللہ رب العزت ہماری حاجت سرکار عصلۃ وسلام جو ہم کر رہے ہیں قبول فرمائے اور اللہ اپنے خصوصی رحم و کرم سے ہمیں سرکار کی صفا نسی فرمائے اور قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت سنائے ہمارے امال کی حفاظت سنائے ہمارے اعتقادی احتکاری کی توقی فرمائے ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر تن من سب قربان کرنے کی توقی فرمائے ہی جی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا ہم سیا کاروں پہ بھی یار تب محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخر دابانا الحمد للہ رب العالمین